بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والمقاتلين والصلاة والسلام على نبي الملحمة والسيف قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتم مؤمنين محترم مسلمان بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے لاکھوں حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں کروڑوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں امت کے غم میں ہزاروں آنکھیں آپ دیدہ ہیں مجاہدین کے لیے کروڑوں دلوں میں دعائیں تڑپ رہی ہیں ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے جوانوں کی ایک لمبی قطار ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا پھر انہوں نے اپنے دشمن کے نیزوں اور دوستوں کے تانوں کے لیے اپنے سینے کھول دیے جو زندہ ہوں تب بھی ملامتوں سے نہیں بچ پاتے کہ دنیا کا امن انہوں نے خراب کیا اور جو شہید ہوں تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹتی کہ یہ احتیاط نہیں کرتے ایسے دیوانوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک ہو بعض ہمارے ہمدرد بھائی بہت خفا ہیں کہ ان جز مجاہدین جز کا اب کیا بنے گا جب کہ اسلام دشمن پاکستانی حکمرانوں پاک اور امریکہ کی مزدور ناپاک فوج نے مجاہدین کا ہر طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے محترم بھائیوں بہنوں ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میری طرح کسی بھی نبی کو دین کے لیے نہیں آزمایا گیا تین سال تک اپنے وطن مکے میں قید رکھا گیا حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کو بھوکو مرنا پڑا ہڈی اور چمڑے تک کھانے کی نوبت آئی لیکن موقف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ذرہ بر بھی فرق نہیں آیا آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کی مبارک آنکھوں کے سامنے ظلم و تشدد کر کے شہید کر دیا گیا سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ عنہما کو مار مار کر شہید کیا گیا عورتوں تک نے ایسی روشن و ذری تاریخ رقم کی جو صرف اسی امت محمدی کا خاصہ ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ ہم گھبرا جائیں ہم نے اپنے رب کی شریعت کے لیے اپنے سروں کو کٹوانے کا اپنے پیارے اللہ سے عہد کر رکھا ہے ہم موت کی طرف باگتے ہیں اور ہمارے دشمن موت سے بھاگتے ہیں آخر کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے یہ جس شہادت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ تو ہماری آرزو تمنا اور دعا ہے جو شخص نہا رہا ہو اسے بارش سے ڈرانا حماقت کے سوا کچھ نہیں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جو آگ و خون کی بارش سے کھیلتے ہیں انہیں موت سے ڈرانا حیرت انگیز ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی مچھلی کو پانی میں پھینک دینے کی دھمکی دے تو سب لوگ مذاق اڑانے لگیں گے تو امریکہ کی لونڈی ناپاک فوج شہادت کے دیوانوں کو موت سے ڈراتی ہے تو آپ کیوں اس کا مذاق نہیں اڑاتے ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان فدائی حملوں کے لیے اپنے نام لکھوانے کے لیے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں نمبر میں ذرا سی تبدیلی اور تاخیر سے ناراض ہو جاتے ہیں اپنے مجاہد بھائیوں سے روٹ کر کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم ان جنت کے پھولوں کو ان جنت کے پھولوں کو بہ ہزار منت مناتے ہیں ایسے لوگوں کو موت سے اور حالات کی سختی سے ڈرانا عقل بندی کے سوا اور کچھ ہم اللہ کے فوجی ہیں ہم اللہ کے لشکر ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے قال اللہ تعالی ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہی صفا کانہم بنیان مرسوس ظاہر ہے جس سے اللہ محبت کرے وہ کیسے زائے ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجاہدین اور ان کے ہمدردوں کے دلوں پر مرہم اور زخموں پر فہا رکھتے ہوئے فرماتا ہے ولا تہین وا تفظن و ان تم الم کن اور سستی مت کرنا اور غمگین مت ہونا اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو ہمارا پیارا اللہ مجاہدین اور ان کے دوستوں کے حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون اور دشمن کا پیچھا کرنے میں تم سستی مت کرو اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری طرح دشمن کو بھی تکلیف ہوتی ہے مگر فرق یہ ہے کہ تم جس چیز یعنی جنت کی امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے مجاہد ساتھیوں انصار و مہاجر بھائیوں بہنوں نوجوان کدائیوں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار اس دین کے لیے ہمارا امتحان ہو رہا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہاں البتہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آزمائے جا رہے ہیں مجاہد ساتھیوں انصاروں مہاجر بھائیوں بہنوں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار اس دین اسلام کے لیے ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہاں البتہ یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آزمائے جا رہے ہیں ورنہ مال و جمال اور کمال میں ہم سے بہتر لوگ دنیا کے خاطر مارے مارے پھر رہے ہیں گاڑی کے حادثوں میں اور مختلف قسم کی گندی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان امتحانات کے بعد دنیاوی اور آخرت کی قیمتی خوشیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ کا نام لینے کے جرم میں اور اسلامی شریعت کو زندگیوں میں لانے کی کوششوں میں ہم در بدر ہوئے اپنے ہی وطن میں بے گھر ہوئے لیکن شکر کیجئے کہ ہم ناکام نہیں یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر ہوا کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ کشمیر اور بالا کوٹ کی طرح زلزلے وغیرہ سے ہمیں تہ بالا کر کے رکھ دے یقیناً اللہ حضل جلال قادر و برتر ہے بے گھر ہونے والے انصار و مہاجرین اور محسود قوم کے مہاجرین و مجاہدین اللہ سے راضی رہیں کل ہمیں اللہ ضرور راضی کرے گا انشاءاللہ قال تعالى ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی عليه لينصرنه الله ان الله لعفون غفور اللہ کی نصرت کے وعدے سچے اور برحق ہیں قبائل اور پاکستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خوشیوں کے ان لمحات میں مصیبت زدہ انصار و مہاجر بھائیوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آج یہ متاثر ہیں کل اس ظالم و خدیث حکومت اور فوج کے ہاتھوں آپ کو بھی در بدر ہونا پڑ سکتا ہے اللہ ان ظالموں کو تباہ پر برباد فرمائے آمین جنہوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم سے ہماری خوشیاں چھیننی. آپ بھی ان سے انتقام لیجئے جہاد پاکستان میں حصہ لے کر شرعی نظام کے نفاذ کی کوششوں میں تحریک طالبان پاکستان اور ان کے ہمصف مہاجرین کا ساتھ دیجئے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہو آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امن کیا ہے آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امن کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر وآخر دعوانا ان الحمد للہ اب عالمین